جات رونا اور جب ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے آئے ابراہیم بالبشرا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری سنانے کے لیے اور انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرشتوں تم یہاں کیوں آئے ہو تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم یہاں سے قومِ لوتھ کے پاس جا رہے ہیں قلو وہ بولے انا مہلی کو اہلی حادیل قریع بے شک ہم اس بسی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں ہلاک کرنے والے ہیں ان لہ کانو وال بے شک اس بسی کے رہنے والے ظالم ہیں گناگار ہیں قلا ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا ان نفی ہا لوتن بے شک اس بستی میں حضرت لوت علیہ السلام بھی ہیں قلو وہ بولے فرشتوں نے کہا ناشنوں علام و بیمن فی ہم خوب جانتے ہیں کہ اس بستی میں کون کون ہے لنو ن جی ین ضرور بضر ہم حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کو نجات دیں گے وہ آگ اور ان کے گھر والوں اور مسلمانوں کو نجات دے دیں گے اِن لم مگر ان کی بیوی کانت من الغرین یہ منافقہ ہے یہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی اور یہ بھی پتھر لگنے سے ہلاک ہوگی ولم اور جب انجا رسولونا لوتن ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے حضرت لوت علیہ سلاۃ والسلام کے پاس خوبصورت بیریش لڑکوں کی صورت میں آئے سی اب حضرت لوت علیہ سلاۃ والسلام نے ان کے آنے کو ناپسند کیا چونکہ آپ کی توجہ طرف نہ گئی یہ فرشتے ہیں اب دیکھتے ہی فوراً ڈر گئے اور یہ خیال کیا کہ میری قوم ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی یہ حضرت لوط علیہ السلط وسلام کے یہاں مہمان بن کر آئے آپ جانتے ہیں کہ مہمان کی خدمت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا شریف آدمی اپنے اوپر ایک فرض سمجھتا ہے تو آپ نے یہ خیال کیا کہ جب میری ساری قوم میرے گھر پر حملہ کرے گی تو میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کیسے کروں گا وہ غو قوہین ان فرشتوں کے سبب آپ کا سینہ تنگ ہو گیا آپ پریشان ہو گئے وہ کالو وہ فرشتے بولے لا تخف آپ خوف نہ کریں وہ لا اور آپ غم نہ کریں ہم فرشتے ہیں یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے یہ فرشتوں نے اس وقت کہا جب کہ قوم نے حملہ کیا اور پوری طاقت سے وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے ان نہ کا بے شک ہم آپ کو نجات دیں گے آگ اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے ان لمبر تک مگر آپ کی بیوی ہلاک ہو جائے گی کانت مر الغاب یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی یہ منافقہ ہے اس پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اس میں نصیحت ہے کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا ہو مگر اس کا عقیدہ درست نہیں اس کا ایمان درست نہیں یعنی وہ مومن نہیں ہے تو پھر اچھے گھر میں رہنے سے اور اچھے خاندان میں رہنے سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کی زوجہ جو در حقیقت دل کے اندر منافقت رکھتی تھی جب عذاب آیا تو وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئی تو سب سے اہم چیز ایمان ہے اب جو شخص اپنے آپ کو سید کہے حضور کی اولاد میں سے کہے اور اس کا عقیدہ ہی درست نہ ہو وہ صحابۂ کرام کو نعوذ باللہ نے ذالک گالیاں دیتا ہو امہات مہات خصوصا خصوصاً صدیقہ حضرت عائشہ صدیقی کا ردی اللہ تعالی عنہ کو برا کہتا ہو تو وہ اگر بال فرض حضور کی اولاد میں سے بھی ہو تو اسے حضور کی اولاد میں سے ہونے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کہ سب سے اہم ایمان ہے ابو لہب حضور کا چچا ہے لیکن ابو لہب کی مذمت میں پوری ایک صورت نازل ہوئی تو ایمان سب سے اہم چیز ہے ایمان ہے تو پھر کسی کی اولاد ہونے سے یا سید ہونے سے فائدہ ہے اگر عقیدہ ہی درست نہیں ایمانی نہیں تو چاہے سید ہو چاہے صدیقی ہو چاہے فاروقی ہو چاہے وہ عثمانی ہو چاہے علوی ہو اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا انا بے شک ہم منزل آڑا اہلی حادیل قریتی رج زمین بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نظر کرنے والے ہیں فرشتوں نے کہا اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے پلاقت ترکنا مینہا آیتم بینا اور بے شک ہم نے ان لوگوں میں سے روشن نشانی کو باقی رکھا آج بھی ان کے ویران مکانات باقی ہیں ان کی وہ جگہ موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پر بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں اللہ کے عذاب سے وہ ہلاک ہوئیں یہ ضرور روشن نشانیاں ہیں لقوم اس قوم کے لیے یہاں جو عقل رکھتی ہے جو سمجھ بوجھ رکھتی ہے وہ علا مدینہ شعیبہ حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام کے بعد اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے اور مدین کی طرف ہم نے ان کے ہن قبیلہ حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا الله آپ نے فرمایا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو ورجل یو مل اور آخرت کے دل کی امید رکھو اس کی تیاری کرو وَلَا تَعْثَو فِي الْأَوْدِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو فَكَذَّبُوهُ پس آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُو پس انہیں زلزلے نے پکڑ لیا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ پس وہ اپنے گھروں میں گٹنے کے بل ہلاک ہو گئے وہ آدھ و سمودا اور قوم عاد جو حضرت حد علیہ السلام کی قوم ہے قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے وہ قطب لکم مساکنی ہم اور بے شک تمہارے لیے ان کے مکانات واضح ہیں تم ان کے کھندرات کو دیکھتے ہو وہ سی الحمۃ عام سوال یہ ہے کہ یہ اتنے گندے کام کرتے تھے مثلاً قومی کا ہم نے سنا کہ وہ کس قدر بے حیائی والے کام کرتے وہ ایک دوسرے کو کنکریاں مارتے ایک دوسرے کے منہ پر تھوکتے سیٹیاں مارتے تالیاں مارتے یہ ڈاکہ زنی کرتے لیکن ان کاموں کو یہ اچھا سمجھتے تھے اور نصیحتوں پر یہ عمل نہیں کرتے نصیحت کا کوئی ان پر اثر نہیں ہوتا ایسا کیوں ہوتا ہے اسی طرح آج جو بھی حیائی کے کام کر رہے ہیں انتہائی گندے کاموں میں ملوث ہیں سوچ گندی نگاہیں گندی کان گندے دل گندا انہیں شرم کیوں نہیں آتی انہیں اپنے گناوں پر احساس کیوں نہیں ہوتا بعض شہروں میں یورپ اور امریکہ کے بعض شہروں میں ایک گروپ ایسا پایا جاتا ہے جو لباس پہننے کو انسانیت کی توہین سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں جب جانور پر لباس کی پابندی نہیں تو انسان کو بھی آزادی ہونی چاہیے نیو یارک میں تقریباً پانچ 6 لاکھ افراد سال میں ایک دفعہ یہ اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں اور نیو میں مکمل لباس اتار کر وہ روڈوں پر جلوس نکالتے ہیں اب آپ بتائیے یہ کتنا گندا کام ہے انہیں شرم کیوں نہیں آتی یہ نصیحت سنتے ہیں تو انہیں احساس کیوں نہیں ہوتا آج سے تقریباً سو سوا سو سال قبل نیو یارک میں جب ایک خاتون مختصر لباس پہن کر نکلی تو وہاں کی پولیس نے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اس قدر امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر بے حیائی پر پابندیاں تھیں مگر آج سو ڈیڑھ سو سال کے اندر یہ اس قدر بے حیائی کی طرف کیسے بڑھ گئے قرآن مجید فقان حمید نے ایک ہی جملے میں تمام باتوں کا جواب دیا وہ زین لہم شعیط شیطان نے ان کے کام ان کے سامنے بنا سوار کر پیش کر دیے شیطان نے ان کی عقلوں کو ایسا معاوف کر دیا کہ یہ برائی کو اچھا سمجھتے ہیں اور اچھے کام کو برا سمجھتے ہیں فسودہ ہوں سب پس شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روکا وہ کانو مستب حالانکہ وہ عقل رکھتے تھے حالانکہ وہ سوچ اور سمجھ رکھتے تھے آج دیکھیں سائنسدان ہے دنیا کی سمجھ ہے مگر اتنی سمجھ نہیں کہ ہم کیسے گندے اور غلط کام کر رہے ہیں اس یورپی معاشرے کے اندر نہ ماں باپ کی عزت ہے نہ بڑوں کی تعظیم ہے نہ چھوٹوں پر شفقت ہے خود غرضی کا ماحول ہے لوگ شادیاں بھی نہیں کرتے اکثر اس وجہ سے کہ شادی کا بوجھ کون اٹھائے عورتیں در بدر کی چھوکریں کھاتی ہیں جب تک ان کی جوانی باقی ہے وہ گرل فرینڈ بن کر مختلف مردوں کے ساتھ رہتی ہیں اور پھر جب ان کا حسن مٹنے لگتا ہے تو پھر یہ اولڈ ہاؤس میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی ہیں کئی ایسے بچے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ ہمارے ماں باپ کون ہیں اور کئی ماں باپ ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری اولاد کہاں ہے ایک افراتفری کا ماحول ہے کیا اتنا گندا ماحول اور ایسی بری تہذیب کو یہ لوگ اچھا کیوں سمجھتے ہیں اور آج کل کے ماڈرن مسلمان ان اس بری تہذیب کی تعریف کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے اندھا کر دیا کچھ نظر نہیں آتا وہ کانوں حالانکہ وہ سوچ اور سمجھ رکھنے والے ہیں پھر بھی وہ اپنی سوچ اور سمجھ کو استعمال نہیں کرتے وہ قارونا اور قارون اور فرآون وہ اور ہامان یہ بڑے بڑے ظالم گزرے ان سب کو اللہ تعالی نے ہلاک فرمایا اور بے شک موسا علیہ السلام ان کے پاس ان لوگوں کے پاس یعنی قارون فرون اور حامان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے فسط بروف العردی پس انہوں نے زمین میں تکبر کیا وما کانو سابقیب اور وہ آگے بڑھنے والے نہ تھے یعنی ہمارے عذاب سے نہ بچ سکے عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے ہیں اور اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے فکلن خزنا بھی زم کے معنی ہوتے ہیں گنا پس ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اے گناہ کرنے والوں اے اللہ کی نافرمانی فرمانی کرنے والوں غور کرو قرآن کیا فرماتا ہے فکلن خزنا بہ ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا وہ رب اب بھی ہماری پکڑ کرنے پر قادر ہے اور روزانہ جو فکر جو پریشانی جو ٹینشن جو بیماریاں جو مصیبتیں جو آفتیں جو بلائیں آ رہی ہیں یہ گناہوں کا ہی نتیجہ ہے آج اولاد کی وجہ سے والدین پریشان ہے کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے کوئی روزی کا متلاشی ہے تو کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے کوئی کاروباری نقصان کی وجہ سے پریشان ہے تو کہیں ڈکیتیاں ہیں تو کہیں چوریاں ہیں تو کہیں دہشت گردی ہے کہیں اغوا ہے سکون نہیں ہے فکلن خزنا بھی پس ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا فمن من ارسل علی ہاسبہ پس ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش فرمائی پتھر برسائے ومن ہوم اور ان میں سے بعض وہ ہیں من اخذته ہو زوردار آواز نے اسے پکڑ لیا ان کے دل زوردار آواز سن کر بند ہو گئے من خسفنا اور کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا وہ ہوں من اغرقنا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے غرق کر دیا سمندر میں دریا میں وما كان الله اللہ تعالی بندوں پر ظلم نہیں کرتا ولا كَانُوا أَنفُسَهُمْ انفسہم ہاں وہ لوگ خود ہی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جو لوگ دنیا کے لوگوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں جو لوگ مالداروں کو حکومت والوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں کیا انہیں ڈر نہیں لگتا کہ کیا یہ دنیا دار یہ مالدار یہ حکومت والے یہ وزرا یہ ہمارے رشتہ دار جن کی خاطر ہم گنا کرتے ہیں کیا یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں مسل اللہ تخولہ اولیا ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں دوست بنا لیے اللہ کے مقابلے میں کون دوست بنائے گا مراد یہ ہے کہ دوستوں کی خاطر رشتہ داروں کی خاطر دنیا داروں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرنا جن لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں دوست بنا لیے ہے کم ان ان کی مثال ہے جیسے مکڑی کی مثال اتخرت بے مکڑی گھر بناتی ہے جلا بنتی ہے اور مکڑی کا جالہ سب سے کمزور گھر ہے وہ ان الْبُيُوتِ لَبَيْتُ بیت العن بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے اسی طرح جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں دنیا والوں کی خاطر وہ کمزور سہارا پکڑتے ہیں لو كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے وہ جانتے ہوتے دنیا کے لوگ نہ بیماری سے بچا سکتے ہیں نہ مصیبت سے بچا سکتے ہیں ان اللہ یعلم ما ید من ان ہی من شعین بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے مشرکوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کی پوجا کرتے ہیں وہ ہوزیز الحکیب اور وہی غالب حکمت والا ہے وہ تلکل نہ تو ربوہ الناس اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں وما یا عقیل علیمون ان مثالوں کی تو وہی سمجھ رکھتے ہیں جو علم والے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا علم دل میں خوف خدا کو پیدا کرتا ہے علم سے یہاں مراد وہ علم ہے جو اللہ کی معرفت ادا کرے علم سے مراد یہاں پر وہ علم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا کرے علم والے اس کی سمجھ رکھتے ہیں اور عذاب سے وہ ڈرتے ہیں جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی بندہ عذاب جہنم سے ڈرے گا اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ آگ جل رہی ہے انسان کو جتنا آگ کے نقصانات کا علم ہوگا اتنا ہی وہ آگ سے محتاط رہے گا چھوٹا بچہ جسے علم نہیں تو وہ تو آگ کی طرف لپکے گا اسے روشن کوئی کھلونا سمجھے گا اسی طرح بجلی کی تار جو ننگی ہے جسے اس کے خطرات کا جتنا علم زیادہ ہے وہ بجلی کی تاروں سے اسی طرح کھمبوں سے خصوصاً بارش کے اوقات میں کھمبوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے یا کھمبوں کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ ڈر محسوس کرے گا جسے جتنی زیادہ سمجھ ہوگی اور جتنی زیادہ معلومات ہوگی اتنی وہ احتیاط کرے گا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل جب گاڑی چلاتی ہے اسکوٹر چلاتی ہے تو وہ بالکل ہی انداز ان کا غلط ہوتا ہے لیکن جس کو علم ہے اور جس کو نقصانات کی سمجھ ہے اور ایک عمر کا بھی تقاضا ہے کہ جس عمر میں عقل پختہ ہو جاتی ہے تو وہ کبھی بھی گاڑی ایسی نہیں چلائے گا جس سے اس کو یا کسی اور کو نقصان پہنچے ایشا فرما وما یا عقیل علیمون عقل تو وہی رکھتے ہیں جو علم والے ہیں اسے معلوم یہ ہوا کہ علم سے دور نہیں بھاگنا چاہیے آپ عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں علم ضرور حاصل کریں علم ہوگا تو کبھی نہ کبھی خوف خدا ضرور پیدا ہوگا اور عمل کی توفیق ضرور ملے گی کم از کم علم ہوگا تو گناہوں پر شرم تو آئے گی زمیر تو ملامت کرے گا کبھی نہ کبھی تو توبہ کی توفیق مل جائے گی خلق اللہ السماوات بالحق اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اِنَّ فی بے شک ان تمام باتوں میں مومنوں کے لیے ضرور نشانی ہے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ان باتوں میں عبرت ہے